دیکھیں ہوں۔ نماز کے بعد ہمیں عالی حضرت فاضل بریلوی کیا جو مسئلہ ہے جو لکھا انہوں نے تو کفے صوب میں اس میں نماز واجب العیادہ ہے احکام شریعت اگر آپ کے پاس ہے جو کراچی کی چھپی ہوئی ہے مدینہ پبلیشنگ کی اس کا صفحہ نمبر 17 18 انیس پر یہی مسئلہ لکھا اگر کوئی اس طریقے سے نماز ہم نے پہلے بھی گفتو کی اس لیے میں تفصیل نہیں بیان کرتے یعنی کپڑا کا۔ تفصیل سے ہم نے بیان کر دیا حفاظل بریلی رحمتہ اللہ نے نماز کو واجب العیادہ اور اس فیل کو مقروع تحریر میں لکھا اور سری حدیث لکھی کتاب کتاب اللباس سے کہ حضور علیہ السلام نے بالوں کا جوڑا باندھنے سے اور اپنے کپڑے کو گھرسنے سے منع فرمایا اب پہلے تو یہ حدیث ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ بھائی بالوں کا جوڑا کون باندھتا ہوگا پھر یہ گمان ہوا کہ شاید خواتین کے لیے ایک دو مفتی صاحبان نے فتویٰ بھی دے دیا کہ خواتین جوڑا نہیں باندھ سکتی بعد میں ان کی توجہ دلائی گئی ایک اور جگہ جزیہ ملا فتح رضیا میں کہ نے فرمایا کہ عورتوں کے تو بالوں کا پردہ یہ کہ جوڑا بانے تاکہ وہ نکلیں بکھر نہ جائیں ورنہ ظاہر کے جو مسئلہ ہے کہ بال اگر نظر آ جائیں تو نماز فاسد ہو جاتی ہے. تو بعد کو پتا لگا کہ مردوں کے لیے جب بھی سمجھ میں نہیں آئی اب چند سالوں سے پتہ لگ گیا کہ مرد جوڑا باندھنے لگ گئے پونی باندھنے لگ گئے پیچھے سے دیکھو تو پتہ ہی لگ کا کمبت ہی ہے کشی ہے ہاں جا رہا ہے کیا جا رہی ہے ہاں تو یہ اب سمجھ میں آیا مسئلہ کہ اس کو چودہ سو برس پہلے فرما دیا مرد کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا کف یہ تو اس کو نماز کو مکرو تحریمی آلہ نے لکھا اور مکرو تحریمی کا جب ارتقاب ہو تو وہ واجب الدا جی آپ نا